صلی ح صلی اللہ تعالحمد والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں ان سے بڑی ذمہ ہونا ممکن نہیں ہے جی ہاں ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم اپنی والدہ کو اس تبتی ہوئی زمین پر اپنے کندھوں پر سوال کر کے چھ میل کا فاصلہ طے کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی والدہ کے حقوق سے فارغ ہو چکا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے سنا تو ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تیری پیدائش کے وقت درد کے جو جھٹکے تیری ماں نے محسوس کیے ہیں شاید یہ ان جھٹکوں میں سے ایک کا بدلا ہو اللہ اکبر جی ہاں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر چھبیس سورہ احقاف آیت نمبر پندرہ میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ و مفہوم کچھ اس طرح ہے ارشاد فرمایا اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اس کو اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں اور اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اس کو جنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدر نصیب فرمائے ہماری خاطر کتنی تکالیف انہوں نے برداشت کی ہیں اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کر کے ان کا احترام کر کے ان کی تعظیم کر کے اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحمید صلی اللہ تعالی علی محمد